اس کے بعد بس ختم پھر اس کی حرمت لوٹ آئی قیامت تک پس صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف کمر حال چودہ سو صحابہ کے ساتھ سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں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 مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے ہم ان کے بالکل پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مکہ حدیبیہ پر جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے جسے آج کل شمیسی کہتی ہے جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا چونکہ آگے علامات حرم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 اب مشرقین کو اپنا ایک اور فکر لائق ہو گیا اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ بھی اب خیمے لگا لیے اور مشرقین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود پہ قریبی آنے شعر سے تو وہ بھی نکلائے وہاں ان نے اپنے خیمے لگا دیے ان نے بھی اپنی فوج اتار دی لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو چار فرلاگ ایک کلو میٹر کا فاصلہ ہے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 خدا ابن کا واپس آ گئے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی پیسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے سے. اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے انہوں نے کہا اچھا نہ تو اکا دتری ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو انہوں نے حل سے اپنے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 غصے میں آ اور گالد کہا کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے کیا کہہ رہے ہو مشرک ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا ہے تم پلیت ہو ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے اس نے کہا ابو بکر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 مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ پہ مارا اسے کہا کہ ابادیا ادو اللہ اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے بدنی کو اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اللہ ہی خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے زمین پہ کٹاؤ دیکھنازا الفضل غلیظ یہ کون ہے سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون پتا میں کون ہوں کس کے ساتھ بات کر رہے ہو حضور نے فرمایا اور پہچانا نہیں ہے اس کو تو بہادر میں نہیں پہچانا کون نہیں تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہیں میں تو ویسے ہی آپ کی داڑی کو ہاتھ لگا رہا تھا میرا توہین کا مقصد نہیں تھا اس نے مجھے کام خاص تلوار مار دی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 خیر اس کے بعد ایک دن دو دن رہے جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایات دیے سب کو لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دیا کیونکہ بد اخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینا رہے بھائی اب جب یہ واپس آ گئے تو مغیرہ کہ عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مکوکس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا اس سے تو میری قبیلے میں بڑی بدنامی ہوگی یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایا لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں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 معاف خون بہا لے لیں گے لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے تو تیرا آدمیوں کا دیت جو تھی یہ نے, ادا کیا تو نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار مارے اچھا یہ سارا سامان اونٹ وٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا بدھی نہیں سی حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہنے لگا کہ حضور میں مسلمان ہوتا ہوں اور سارا واقعہ سنایا آپ نے عمل امل فنقبل تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں امل مال فلاح یہ جو مال تم نے لیا ہوا یہ تو کا ہے چوری کا ہے یہ نہیں ہم قبول کرتے ہیں یہ واپس کرو بنی مالک ہے اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکومت تھی ورنہ اسی مال کے لیے تو نے تیرہ بندے مارے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 تمہاری کیا تحقیق ہے اس نے کہا دیکھو بات اگر سچی بات پوچھتے ہو نا تو میری رائے یہ ہے کہ ولہ کس طرح کے درباروں کو بھی دیکھا ہے میں نے فارس و روم کے بعد کے درباروں کو بھی دیکھا ہے لیکن محمد بدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا اور ان کے وفاداروں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے جانساروں جیسے جانسار میں نے نہیں دیکھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی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 حاضری رسول اللہ فرمائیں جاؤ ابو سفیان سے بات کرو ابو سفیان آخر سردار ہے یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا حضرت عمر نے عرض کیا ہوتے کہا یارسول منا صدقنا آپ کا حکم ہے تو میری تو جان آ دے رہے لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے آج چودہ سو سال کے بعد نہیں سن سکتے تو اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا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 کیونکہ عمر کے آپ کی عمر کتنی ہے جی تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا نا اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملک کا پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھیں اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھیں اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ بس اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کریں تو بادشاہ پر برخاست کر دیتے تھے بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا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 جبے کو پکڑ کے کھیچا کے بھائی کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں تاکہ اٹھ تو بادشاہ نے غصے میں آ کے اپنی ملکہ کو ہاتھ مارا کہ جان من من جان دادن ایمان نہ دادن کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ سے زیادہ میں مر جاؤں گا نا میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا نا سزائے موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا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 حدو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ اس نے کہا دریا حضر عثمان تیار ہو گئے جانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے ابو سفیان نے استقبال کیا اب ملا بٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہیں پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو کون گھر ہے مکے کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ میں لیکن تمہارے لیے تو کعبہ ہے کھلا ہوا تم جب چاہو عمرہ کو لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں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 تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آ کے بعت کر رہے ہیں یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے عید اللہ کام کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ تھے اور اس اللہ کا یہ وہ منظر تھا اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور یہ عجیب منظر ہے بیت کا یہ وفا کا تجدید عہد وفا کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے تو تم گواہ ہو جاؤ ہاض ہی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے ان ان عثمان میں عثمان کی طرف سے بےت کرتا ہوں وفا کی سب صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ حیران رہ گئے اور لگے واللہ ایسر النبی خیر من ایواننا خدا کی قسم حضور کا جو بایاں ہاتھ ہے نا وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بہتے رہے عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا اتنی دیر میں عثمان واپس آ گئے کہا حضور مجھے ان نے قتل نہیں کیا مجھے تو ان نے عمرے کی بھی اجازت دی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 سہیل نے کہا حضور پہلے یہ میرا قیدی واپس کرو اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا تھا پھر واپس آ کے سلو لکھوں گا تو حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چل جاؤں نے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں حضور نے فرمایا چلا اللہ ایجعل جاگر مخرجات اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر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 لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی ہن اعلیٰ ابھی اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب وہ لے کے چلا گیا اس نے جا کے ابو سہیل کو وہیں چھوڑا ابو جندل کو وہیں چھوڑا واپس آ گیا علی لکھو حضرت لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا لا گلایا رحمان رحیم ہم تو نہیں جانتے رحمٰن رحیم کیا نہ لکھے آپ لکھیں بھائی عیسوی کا اللہ عما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 ہم تو نہیں مانتے آپ لکھے میں محمد ابنی عبداللہ ہم تو محمد ابنی عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں حضور نے کہا علی کاٹ دو اور لکھو اس نے کہا حضور میں نہیں کاٹ سکتا آپ کا نام لکھ کے کاٹ دوں رسول اللہ کا نام لکھ کے کاٹ دوں حضور نے پھر میں ام ہو یا علی اللہ ہر ہو یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹ سکتا حضور نے پھر ادھر لاؤں لے آؤ حضور نے اپنے ہاتھ سے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 بی پی او مسلم نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان سار آپ کی تعمیر نہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہ آ جائے گا بھی چلو تمہرا کرو آپ سب سے پہلے اپنا جانور ذبے کریں اپنے سر پہ اس طرح پھروائے دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا اپنے جانور کو ذبے کیا صحابہ دوڑ پڑے نکا جی بات ختم بات ختم، اب تو امید ختم ہوگی جب حضور نے ایرام کھول دیا تو اب ہم کون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 اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مسلم ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش کا اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کریں تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی معاہدے کی خلاف ورزی ہو ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی اور صحابہ حیران ہے کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے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 تو سیدنا علی اللہ تعالی عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل بنے امر جو تھے وہ فوراً بول پڑے ان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمان اور رحیم نہیں جانتے ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کیا ہوتی ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے مالک ہے ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں آپ لکھیں اس میں کا اللہ حضور نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے انکار کیا لیکن مان گئے کہ چلو رحمان اور رحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہ ہما بھی اللہ اس کے بعد ان نے لکھا کہ ہاضا ماں کازا علیہ محمد الرسول اللہ کہ معاہدہ تھا نا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان قریش کی طرف سے سہیل ابن امر اور مسلمانوں کے تو قائد مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سہیل ابن امر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں حضرت علی نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے محمد ابن عبداللہ ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں تو حضور نے فرمایا کہ علی ام ہو میٹ دو کاٹ دو لکھ دو محمد ابن عبد اللہ نکاح یا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹ سکتا لا ام ہو یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی کاٹ دو حضرت علی نے کہا واللہ ہرام ہو گیا سلح مجھے تو اللہ کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کھینچ دوں اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ایم فقہا جو ہیں نا وہ اسی قرآن و حدیث کی گہرائی گہرائیوں میں جاتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں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 کے بعد ہی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا جی ایک حدیث پڑھ لی کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کاجی یہ حدیث کا مخالف ہے حدیث میں یوں آیا ہے اور یہ یوں عمل کر رہا ہے حالانکہ اس بیچاروں کو پتا نہیں ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کیا ہیں اور پھر اس موضوع پہ صرف ایک حدیث ہے یا اور بھی حدیثیں موجود ہیں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 حضور نے فرمایا اچھا علی ادھر دکھاؤ مجھے جی دکھاؤ کہا ہے کیا حضور نے خود کاٹا اور میں علی کو محمد ابن عبد اللہ اب جب حضور خود کار دے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ادھر اسی اصنا میں شور ہو گیا صحابہ میں شور جب ہوا حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے سہیل بھی گھبرا ہے کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک حضرت عمر کھڑے کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمارا معاہدہ تاریخ نہیں ہوا معاہدے پہ دستخط نہیں ہوا لیکن حضور نے فرمایا اما یکفی کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے قول ہے جب ہم زبان سے کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ شرطیں قبول ہیں دستخط نہ ہوں معاہدہ نہ لکھا جائے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 حضور صلی اللہ ع سلم ام سلمہ جو آپ کی بیوی بی تھی امہات المومنین المنین تھیں ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمہ ما بالو ہاؤ ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں مند اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اصرار کیا اور انہیں انکار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو بیوی بی نے عرض کیا كہ رسول اللہ اب ناراض نہ ہوں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 فر کل مات کدم زمبکمات اخر اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین طافر میں حضرت عمر کہتے ہیں آپ سلح یہ فتح کی خوشخبری جو ملی ہے ہمیں کیا فتح مکہ تھا مکہ بھی فتح ہوگا دن فرمائے ہاں عمر مکہ بھی فتح ہوگا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 ندی پالی موقو کا گیم پل تھی وہتا بہتا بہت وم گا نی می رو نا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 فتح خیبر ہے اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے انہیں ہے اس کا بھی اشارے قرآن میں موجود ہے مغانے میں کثیرتیں خود نہ لیکن ان فتح نا فتح مبینا اس سے مراد جو ہے وہ فتح سلو بیا سنو ادے بیا کو فتح مبین کیسے سمجھا گیا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 آپ کاہن ہیں آپ جادوگر ہیں آپ نوزب باللہ خود قرآن بنانے والے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں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 ورنہ تو وہ کہتے ہیں ہم مکے میں بیٹھے ہیں حضور مدینہ کتنا دور ہے اتہ بھیا تو مکے کے قریب ہے تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر رہے ہم تو یہی ان کو ختم کر دیں گویا چودہ سو آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں اور جو ہمارا حلیف ہوگا آپ نہیں چھڑیں گے جو آپ کا حلیف ہوگا ہم نہیں چھڑیں گے تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں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 یعنی دو ہزار آدمی تین ہزار آدمی بڑے سے بڑا آپ لگا لیں تین ہزار آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان تو انیس سال کی محنت میں تو صرف تین ہزار مسلمان ہوا کی سلو ہوئی ہجری کے آخر میں سات میں حضور نے امرۃ القضا فرمایا اور آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو ہزور کے ساتھ دس ہزار کا تو صرف لشکر تھا جو مکے میں آیا یعنی انیس سال میں ہم نے تین ہزار مسلمان ہوئے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 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آبِنِينَ مُحَلِّقِينَ مُحَلِّقِينَ الرُّوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَوَلَ مِنْ ذُونِ ذَلِكَ فَسْعًا قَرِيبًا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 سویرے سویرے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے تو ان دونوں کے بعد تلواریں تھیں تو ابھی بصیر نے دیکھا کہ آ, کوئی اللہ موقع دے دے دیکھیں اب حضور کا عبادت ہو گیا پورا حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے۔ تو اس نے کافر سے کہا کہ یار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں یہ تلوار تم نے کہاں سے دی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی دی نمبر تیئیس سماعت فرمائیں